خطبہ نمبر انتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو معاویہ کے سردار لشکر نعمان ابن بشیر کے این التمر پر حملے کے وقت ارشاد فرمایا اور لوگوں کو اپنی نصرت پر آمادہ کیا بسم اللہ الرحمن رحیم میں ایسے افراد میں مبتلا ہو گیا ہوں جنہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے ہیں اور بلاتا ہوں تو لبیک نہیں کہتے ہیں خدا تمہارا برا کرے اپنے پروردگار کی مدد کرنے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ج ولا ح مست امرا تھکس شفل امورسا کیا تمہیں جمع کرنے والا دین نہیں ہے اور کیا جوش دلانے والی غیرت نہیں ہے میں تم کے کھڑا ہو کر آواز دیتا ہوں اور تمہیں فریاد کے لیے بلاتا ہوں لیکن نہ میری بات سنتے ہو اور نہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو۔ یہاں تک کہ حالات کے بدترین نتائج سامنے آ جائیں۔ سما یترك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرام دعوتكم الى نصر اخوانكم فجرجرتم جرجره الجمل الاثر سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ذریعے نہ کسی خون ناحق کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو تم مخرج الی یمی کم جنگ کیا اور اس کمزور شتر کی طرح سست پڑ گئے جس کی پشت زخمی ہو اس کے بعد تم سے ایک مختصر سی کمزور پریشان حال سپاہ برآمد ہوئی اس طرح جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور یہ بے کسی سے موت دیکھ رہے ہوں